الحمد لله نحمده ونستغينه ونستغفره ونؤمن به ونتذكر عليه نعوذ بالله من سرور ينفذنا ومن سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل لنا ومن يبدله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمد عبده ورسوله عم مع بعض قوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم بھائی ہو دوستوں ہر ایک انسان کے ذمہ میں اپنی اصلاح کرنا پر ذہن ہے <تصفيق> <تصفيق> اور دو قسم, دو قسم کے فرائض انسان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں پہلے فریضہ باقاعدہ کی اپنی جان کو باقی رکھنا کیونکہ ایمان جو ہے وہ تب باقی ہے جب جان باقی ہے اس لیے کہتے ہیں کوئی آدمی اگر استرار میں ہو جائے اور استرار کی حالت میں کئی ہمار موقف ہو جاتے ہیں گاڑی مر رہا, رہا. نماز پر کھڑے ہیں اور کنویں میں گر رہا ہے لازم نماز پڑھنا دوست نہ رہا توڑنا میں لازم ہو گیا اور اس کو بچانا استرار کی ہوگی ایک آدمی جو کہ آ... کر رہا ہو اس کی حالت استرار ہے اپنے بار بچوں کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ایک طرح جو اشد رفر آئے ہے نماز پڑھنے کے بعد باقی اپنا وقت جو ہے وہ تو بار بچوں گی روزی کے لیے نکالے گا کہ ہم کو اسرار سے نکالے ایک دفعہ اسرار کا لطیفہ یاد آیا ہمارے یہاں سنیال کے پروفیسر صاحب تھے انہوں نے مکان بنانے کے لیے سوزی قرضہ لے لیا اس بارے میں پوچھا ہم سے کہ مکان بنانے کے یہ جی مکان استرار ہے اور استرار کی حالت میں تو اللہ نے جو فرمایا ہے ہمارے لیے خنزین کو مردار کو اور جو اللہ کے ناس رابطہ کشور کے نام پر جب کیا گیا اور اس کو حرام کیا گیا بلکہ جو آدمی رات رسترار پہنچ گئے مر رہا ہو تو اس چیز کا ان کو حرام بتایا کہ اور کھانے کے لیے کوئی کچھ بھی نہیں ہو مذہب بلا حاجن یہ آج انہیں تو اللہ کے حکم کو توڑ تو، تو، تو، توڑنے تو، توڑنے کے کی لیے اس کو کھا رہا ہو اور نہ پیڑ بھرنے کے لیے مزہ لینے کے کھا رہا ہو بلکہ مجبوری کے تحت کھا رہا ہو تم تو نہیں رہا, مجبور ہو گیا پیڑ بھرنے کے لیے نہیں کھا رہا جان بچانے کے لیے کھا رہا فلا اسمال اس کو گنا فلاں کر دے گا اس پر کوئی گناہ نہیں ہے انہوں نے کہا جی مکان بھی اس طرح ماشاء اللہ باقی ہوگا اس طرح کی سردی دس پندرہ دن بعد اور جب کوما کی سردی شروع ہوگی اور کوئی آدمی رات کو بالکل کھلے میدان میں رہ جائے چھوٹے چھوٹے بال بچے مکان نہ ہو دو تین بجے نمین نمی ہو نمی کر صبح کو کچھ مر جائیں گے اور بچے مرنے میں نہیں کرے قرار یقیناً ہے مکان کا نہ ہونا اس پرار میں شامل ہے لیکن بارہ بارہ ہزار کپڑا کسی دیواروں والا ہے اوپر گیا تو دس سفید ڈاکے آ گئی دس بڑکے سفیدار اور اوپر مٹی گا گار بچانے کے لیے درار بھی آ گئی گار بچانے کے بھی آ ماشاء اللہ ڈرائنگ روم پینٹری اور ڈائننگ اور کارف اور ساری چیزوں کو ملا کر سب کو اصلاح کر دیے تھے خیر اطراع کو رفا کرنا تو نہیں فریضہ ہے اصراج اس طرف ہو گیا تو اس کے ذمے دوسرا ہم فریضہ جس جو خطرہ متوجہ ہو رہا ہے وہ اپنی اصلاح کرنا ہے اس واضح کا اصل رفا ہو گیا ضرور مطابق کھانا پینا مجھ سے بندوبست ہو گیا تو اب اہم بات اس کے میں یہ ہے کہ اپنی اصلاح کرے اصلاح کرنا جو ہے وہ حج کرنے کو نہیں کہتے حج کرنا نماز پڑھنے کو نہیں کہتے اصلاح اصلاح کرنا اپنی اصلاح کرنا جو ہے وہ درست نظامی سے فارغ و ہو کر اور فارغ کی سرد کو نہیں کہتے ٹھیک ہے اور ایسے ہی اطلاق ہے وہ چار مہینے برابر کرنے کو نہیں کہتے ہیں بلکستان کو کہتے ہیں کہ آدمی کے جو باطنی ملاقات ہیں یہ درست ہو جائیں اور ان کے نظیرے میں جو انسان کا زیادہ اٹھتا ہے اور عمل وجود میں آتا ہے وہ درست ہو جائیں اس کے ملاقات ہیں اس کے محبت اور محبت نفرت نظر شاوت اور اس کے جذبات ہیں باطن کے بادن کے جذبات ہیں محبت کے جذبات ہیں غذب کے جذبات ہیں نفر کے جذبات ہیں پورت جنسیا کے جذبات ہیں پورت جنسیا شیوانیہ کے جذبات ہیں فرض کے جذبات ہیں یہ جو ہیں یہ آدمی کے درست ہیں اور جب باطن سے عمل کرادہ اٹھ رہا ہو وہ ان سارے جذبات سے پاک ہو کر رضا الہی کے لیے اٹھنے لگے ہیں اس وقت تک مجاہرہ کرنا ہوتا ہے اس وقت لگے رہنا ہوتا ہے اس وقت تک مجاہدہ چلتا رہتا ہے اس وقت مجاضے مضبوط رہنا ہوتا ہے جب آدمی کا ارادہ جذبات نفسانیہ سے خالی ہو کر رضا لاہیا کہتے ہیں تو اس اور یہ کافی مشکل تھی ہمارے ایک بزرگ ہمیں لکیفتہ رہے تھے ان کا کہ ایک بھیا لوگوں سے بیٹھ کرتے تھے سلاتا تھا اور پتی کتنے سال چالیس سال لوگوں کی تربیت کرتے ہوئے بزرگ ایسے اور اتنے میں بیمار بیمار تھے بیماری میں ڈرسن ان کو پرہیز کرائی ہوئی تھی مختلف چیزوں سے اس میں ایک پرہیز آچار سے بھی اچار سے دیکھ پرہیز میں کوئی ان کے متعلق ان میں سے اچار لے کر آ گیا کوئی مریضوں خادموں میں سے یا کوئی بیٹا بیٹا بچا اچار لے کر آ گیا ان سے کھانا کھانے کا چار سے پرہیز ہے ان کو جو ہے تو ان سے پانچ بھی نہیں رکھنا چاہیے خیر کو نقصان ہوتا ہے پرہیز پاس دن پاس ہی نہ ہوتا کہ چاہتی نہیں تو ادھر دیکھو کہ اتنا چیز ہم پاپ کا پتوار بھی گے پرہیز بھی کریں گے آج میں رکھ دیا رکھ لیا جو کھانا کھانے کے وقت ہوا اس سال لوگوں سے پرہیز کراتے کراتے جو ہے پرہیز کا پہلے میں لسا بیماری پیسی اسی کی پابندی نہ ہو سکی سارا چالیس سال آپ جائیدہ ٹوٹ لوگوں سے مجاہدہ کروایا تھا اور خود مجاہدہ مجاہدے کے درس کیا تھا مجاہدے کی ترغیب دی تھی پرائز کی تلقین کی تھی کوئی بات ٹوٹ گئی لطیفہ سنایا کہ ایک علاقہ تھا اس میں ایک غیر مسلم تھا اور اس نے ویسے مجاہدہ نقصانیاں کیے ہوئے تھے کہ یہ کاثیرتی کے بیمار علاج بیمار اس کے پاس لایا جائے تو ٹھیک ہو جاتا بزرگ بیمار ہوئے بیماری بہت بڑھ बहुत تکلیف बढ़ گئی اللہ نے مردوں سے کہا تھا کہ دیکھے کچھ بھی مل پر ہو جائے میں مرنے کیوں نہ لگوں مجھے علاج کے لیے اس کے پاس نہیں لے کر جانا ہے بیماری نے شدت اختیار کی دورہ پڑا جوش ہو گئے اور ہوتے ہیں ماں باپ کے ساتھ انسان کو محبت ہوتی ہے <تصفيق> شاید کے ساتھ محبت ہوتی انسان کو اور اولاد کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس سے بعض اوقات آدمی جو ہے تو ہو جاتا ہے آ... کیا بےقابو بے ہو جاتے ہیں اس محبت میں ماں باپ کی محبت اولاد کی محبت شاید کی محبت ہو. آدمی بے قابو ہو جاتا ہے پھر بھی بیماری بہت شیروں سے پیار کر گئی تکلیف ہوئی تو سب نکھا کر کے اور بہت کٹینی کام کر رہا ہے علاج لے لے جاتے چلے گئے تو اس آدمی جو کچھ کیا اپنا عمل وغیرہ کرنا کرنا کیا ان کو چھپاؤ گے اور بیٹھے دیکھا بیٹھے ہیں اور برجوں کو تنقید بھی کی تھی کہ بھیا نہیں لے جا کر جانا اس شاید اپنی علاج چیز کی کرایہ نہیں اس وقت اللہ کا پیغام آ گیا بزرگ جانے کا تو چھوٹی تو وقت آ گیا تو بس اب شکر کرنا چاہیے الگ چھوٹی ہو رہی ہے کیا کرنا تھے اس آدمی کا ہم پر احسان چڑھا دیا انسان اور احسان انسان احسان کا بندہ ہے اور اللہ علیہ کے ہم احسان تک بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں اور احسان کا بدلہ اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش میں ہوتے ہیں کہ نے احسان کیا ہے اس سے بڑھ کر اس کو بدلا دیا گئے اس سے پوچھا کہ آپ کو یہ قوت کیسے حاصل ہوگی اور اس نے کہا جی میں نے ساری عمر ہے نفس کی مخالفت نفس کی چار کو کچھ لے نفس کی چار کو توڑا ہے اور صحیح کو تاثیر سے ہو گئی یہ تاثیر حاصل ہو گئی تے ہیں کہ اس طرح کی ہے یہ کوئی کمال نہیں ہوتا اور اس طرح کی تاثیریں بلّہ کے اتعلق کو نہیں جا کر رہی اس طرح کی تاثیریں بھائی بری ظاہر کر رہی ہوتی ٹھیک ہے نا بہت ایمار کو کئی سالوں کرا چوٹ بٹھا بیٹھا دینا یہ کمال نہیں ہے کمال تو اگر مار ہم نظر پڑے اللہ کے بغیر یہ کمال ہے یہ تو کمال ہے جس کا اللہ کے ہاں دربار کری کہ بیمار کو دو چھوڑا سمبر بعد اس کو اٹھا بٹھا دی جی. اور نفس کی میں نے مخالفت کی تو اللہ والے بھی پتا کرنا چاہتے تھے پتا کرنا چاہتے تھے ان کا چہرہ نفس چاہتے ہیں کہ تم مسلمان ہو جائے غور کرتے کر کے نہیں چاہتے تم مسلمان ہو جائے آپ یار ایسے سمجھ کے آدمی ساری عمر نفس کی مخالفت کی تھی, تھی،, تھی،, تھی،, تھی،, تھی. کی تھی ابھی ایک بات مخالفت اگر تو نفس کی مخالفت نہیں کرتا تو ساری عمر کا ٹوٹ رہا ہے اور مخالفت کر کے مسلمان ہو سارا کیس رہا ہے ٹوٹ رہا ہے نفس کی چاہیے ہر جگہ چھوڑ دیا ہر جگہ نفس چھوڑ تو تم زیادہ ٹوٹ گئے اور اگر نفس کی چاہت کے خلاف کرتے ہیں تو اسلام ہوں کریں تو کیا کریں آخر غور و فکر غور فکر کیا سنگالی عمر کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے ارے مسلمان نہیں ہوتے وہ تو جو قوت تاثیر تھی تو دو گئی وہ دو گئی مسلمان بھی ملے حقوت گئی اور وہ سب والے سے بات ہے, ہے، کھاتے ہیں ٹھیک بات ہے لے کپور جب کپور کے حد دینی ہوں تو ان کو اس بات کا احساس ہو رہا ہو تو احساس پڑی ہے نمک پڑ رہی ہے احساس ہوتا رہتا باقاعدہ ہوتا ہے, ساعت ساعت. ہوتا ہے. قبول کیا تو اس نے احسان کیا صحت کا احسان کیا اور ان نے اس کا بدلہ احسان کا بدلہ ہدایت اور دلند کی شکل میں کیا بدلا جو ہے ہمارے ایک مولانا صاحب رحمت اللہ لے پیروں سے مضبوط ہو گئے تھے تو مختلف قسم کے دم کرنے والے مختلف قسم کے ڈاکٹر اوموپیتھی والے ایلوپیتھی والے قسم قسم کے لوگ آیا کرتے تھے ان کے علاج کرنے کے لیے دم کرنے کے لیے اللہ والے ہیں میں بھی خدمت کر دیں تو یہاں ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے انجینئرنگ کے وہاں پہ علاج نیا نیا جرمنی سے چھوٹ انہوں نے کچھ علاج ان کا کیا تو علاج تو کرگر میں ہوا لیکن خیر و بڑے انسان تھے ان کے احسان مند ہوئے پھر وہ چاہتے تھے کہ یہ فقر فقری کا دعوت کرتے ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ربر رکھتے ہیں اگر ان کو ہدایت ہو جائے بڑا ان کو فائدہ ہو جائے ان کا خیال ہوا کہ من پسند نے سان کیا ہوا ہے عمر کا بھی فرق ہے تو اگر بڑے اضافہ ہمارے جو تھے شہب عدیب واجودی رحمۃ اللہ علیہ تو ان سے ملایا جائے ہو سکتا ہے کہ ان کو ان سے فائدہ ہو جائے ہدایت ہو جائے باقاعدہ ان کے مرید ہوتے تھے پیروں کو آ کر ان کے چومتے تھے وہ تاثیر باقی تاثیر جو میں تھی بات کرتا تھے لوگوں کو رلا دیتے تھے علاج کرتے تھے یہ جاسی مجھے اس سے حاصل ہو جاتی تو بڑے اگر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ملایا اگر صاحب راجیو گردی اللہ سے ملایا وہ ملے ان سے اور پر مراقب ہوئے انہوں نے مانا صاحب سے بنایا کہ یہاں تک وہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس کا واپس ہونا مشکل ہے اپنی اس جہالت میں اور اپنی ظلمت میں یہاں تک بڑھ گیا ہے کہ اب یہ واپس خیال از یہ کر رہے تھے کہ اپنی اصلاح ہے یہ ہم فرائض میں سفریدہ ہے اور اصلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو ارادے وقت ہیں اور اس ہمارے بدن سے وجود میں آ رہے ہیں وہ جو ہے جذبات غذب جذبات شاوت جذبات حرس اور جذبات دعوت ان سے ہو کر نہ ہو سایتا. اور جب انسان کے ارادہ ان سے خالی ہو جائے اس کو فنا کیا فنا بکار سنو گا نا کہ فنا فلّہ فانی فلح باقی اللہ ہو گیا ایک بار ہمارے یہاں ہمارے دوست آئے تھے ان سے میں نے بیان کروایا ان نے بیان کرایا انہوں نے فنا فلّہ کو بیان کیا کیا ساتھی برائے ڈر عام طور پر لوگوں میں یہ مشہور ہے نا کہ پنا اللہ تو سبق میں اور کو کہتے ہیں کہ آدمی حوصی واقع ختم ہو گئے ان کا گھر درد کہہ رہا تھا کہ ہائی میں تھے ہماری مسئلے کے امام صاحب بھی گئے فلم کرتے تھے اس نے کہا کہ آدمی دیکھا اور ہوا ہوا ہے عوش ختم ہے منہ سے چھوٹ بہ رہا ہے تو کہتے ہیں روز آدمی ہے کہتے مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آنم بھی ہے ایمان بھی ہے اور اس کا یہ دین کے بارے میں اور اللہ کے تعلق کے بارے میں تو بزرگ نبی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مولانا صاحب گزرے ان کا قول ہے کہ اللہ کا ذکر حوصلہ بڑھانے کے لیے حوصلہ کے لیے نہیں اللہ کا ذکر بڑھانے کے لیے فوش بڑھانے کے لیے نہیں ہے فلاح فلاں بیان سارے سارے گرجے اتانوی ترتیب میں یہ ہے کہ کہانوی ترتیب میں دو تفرق ہو اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ سننے والے آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ بس آنے کا خیال والا میں سے ہی ہے ایسے ہی ہے نا یہ تو کوئی ناممکن بات مشکل بات اور نہ حاصل کرنے والی بات ہے نہیں اس کے بعد ذکر کرا کے دعا کرنی میرے ذہن میں اس نے کہا کہ ماشاءاللہ حضرت صاحب نے فنا فلّہ کو کس طرح پر ضرورت کیا اور فنا فلاح کہتے ہیں کیسے کہیں فنا ایسے کہتے ہیں کہ جب آدمی کے ارادے اور رضا ہے یہ جذباتی شہبانی ایسے خالی ہیں. یہ فنا ہو. اور جب اللہ کی رضا کے لیے وہ ارادے وجود میں جائیں بکاؤ تو آسان بات ہے نا سمجھنے یہ ہے کہ اس کو اثر ہو جائے اس کو وقت لگتا ہے وقت لگتا ہے بار کو ٹٹولنا ہوتا ہے بار بار اپنے کو دیکھنا ہوتا ہے بار بار بادن کو جاننا ہوتا ہے کو دیکھنا ہوتا کو پرکھنا ہوتا کہ یہ کس سے وجود میں آیا ایک اللہ والے بہت ساب نام کے نماز کے تصویر اللہ کے سفیول کے امام کے پیچھے کھڑا ہونے تھے تو برباد کے ایک دفعہ اس ہوا کہ میں بر پہنچ نہ سکا اور میرا میں پچھلی سات میں آ گیا پچھلی سال میں آ گیا مہانواد پڑھ رہا تھا تو اس ساتھ میں کھڑے ہوتے ہوئے نفس میں بہت شرمندگی محسوس ہوئی نفس نے بہت شرمندگی محسوس کی اور باقل میں یہ خیال آیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو نہ فتحول کو پہنچ سکا نہ تقبیر اللہ کا پہنچ سکا نہ امام کے پیچھے پہنچ سکا حق. تو اس دن پتہ چلا کہ اس ستحول میں اور امام کے پیچھے اور تقبیر اللہ کے ساتھ کون کے پیچھے تو یہ جذبہ کار فرما تھا اور اس کو جب وہ نہ ہوا تب لوگ کیا کہیں گے گھروں میں جب ہم سب پوچھنے باتیں کرتے ہیں نا پتا نہیں بات کرتے ہیں تو کہتے لوگ کیا کہیں گے سودے والے کہ کیا کیا کرتے ہیں وہ دان کہ یہ گٹ والی رسم نہیں کرتے ہیں یا اختیارت والی رسم نہیں کرتے ہیں تو ساری عورتیں مل کر سر ہو جاتی ہیں جیسے خلق برسوں آئی ہیں خرچ ہو کے زمن پرتوگو باتیں تب لوگوں سے لوگوں کے درمیان ہماری سلوار پار رہے ہو ہم ہماری سارے والد جفات ہوگی تو ان جفات کے بعد شاہ جن کی جو خیرات ہے خیرات پر جو خرچ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ آپ زمینداروں کو بیماروں کو اور محتاجوں کو جو ضرورت مند ہے وہ پیسے میں تقسیم کر دیں بعض برادری کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ داغ ہوں پرتوکھ بات یہ ہماری شروعات نکالنا چاہتے ہیں سو پرتوتا گور ہے تو خدا کر دیں داخ ہوتا سو پرتوتا گور ہے یہ تو صب اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہو یہ تو شلوار کے لیے کر رہے ہو شلوار اتر رہی ہے بے گت ہو رہے تر بزرگوں نے کہا کہ اس وقت مجھے خیال ہوا کہ میں جب اسودل میں امام کے پیچھے تجربہ میں کھڑا ہوتا تھا آج کھڑا نہیں ہوا اور میرے نقص ہے صبح کی صبح کی بحثی محسوس کی اور بحثی محسوس کرتے ہوئے اس کی بنیاد یہ بن گئی تھی لوگ کیا کہیں گے یہ عمل جو ہے وہ لوگ کیا کہیں گے اس جذبے سے وجود میں آ رہا ہے اور سال ہر سال یہ بات کھلی نہیں سال ہر سال تک یہ بات کھلی نہیں آج میرے کو اور بڑا تین کلو میٹر ٹائم رہی ہے وہ جب شراخ کے پاس جاتا ہے اس کسوٹی کے پتھر پر رگڑتا ہے اس کو اور رگڑنے کے بعد جب اپنی سچے سے اس کو دیکھتا ہے بڑے چل کے سے یہ دس رگڑنے کے بعد دس زرے آگے پتھر پر آ گئے سات زرے جو ہیں تو چمک جب چمکتے ہیں تو سردی میں سرخی کا رنگ آتا ہے اور تین زرے جب چمکتے ہیں تو زردی ہوتی ہے سرخی کا رنگ نہیں آتا ہے سات یہ سونے والے زرے ہیں تین جیسے تانبے والے ہیں سات سے سونا تین ایسے تانبے فرق ہے اس کے فرق ہے وہ بتا رہا ہے تو عمل جو ہے وہ کس طرح سوریا تبارکی کے آت میں کیسے فرمایا گیا یب لو حکم اکم آپ سب مار ملا اکثر عملہ فرمایا کرتے ہیں اکثر عملہ نہیں کرتے زیادہ عمل کون کرتا ہے وہ جو عمل ہوا ہے آیا وہ احسن ملا کے زمرے میں آیا ہے کہ نہیں آیا وہ بہترین عمل بنا کہ بنا وہ اللہ کی رضا والا اللہ کے دھیان والا بنا یا نہ بنا انسان مجاہجہ کرتا ہے مجاہد کرائے جاتے ہیں سب ہم اس بات میں چل رہے ہیں کہ ہم کریں کوشش کریں سیکھیں اور سمجھیں اور اس بات کو حاصل کریں فنا کو حاصل کریں تاکہ ہمارے ارادے جو ہیں ارادہ جس عمل وجود میں آتا ہے اس کی اخان جو ہے یہ رضا الائی کے علاوہ باقی جو نقص جذبات ہیں ہر چماوت اس کے تحت یہ اس سے مطلب ہو کر یہ نہ ہو رہا ہے یہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہو رہا ہے تو اساتے اس فات کا حاصل کرنے کہتے ہیں معلومات میں جاتے اسلام کہتے ہیں حاضر کر لینے کو اسلام نہیں کہتے ہیں, نہیں؟ نہیں کہتے ہیں، کہ... کہ بار بار کہتا رہتا ہوں نا کہ میدان اسفات میں آدمی کھڑا ہو جائے تو اس کو اس کے گناہ سے معاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ اپنی ماں کے پیر کہتے ہیں اس سے مراد کیے ہوئے گناہ ہیں کیے ہوئے گناہ ہو قلب کی پڑے ہوئے رزائل نہیں جلیں گے ہرف کے تحت جو غلط مال کمایا تھا اس پر جو گناہ ہوا تھا وہ معاف ہو گیا مال اب بھی لوگوں کو واپس آ کر اس کو واپس لینا پڑے گا تب پورا ہوگا مال لیکن جو مال کا ہرف تھا جس کے تحت کیا تھا وہ نہیں جلایا جناب دہلی اور فات دکھ رہے وہ کل میں لے کر گیا ہے کل میں پڑا ہوا ہے اس کو لے کر اس کو کل بھی ساتھ کر نکلا ہے کیا ہوا گناہ ماف یہ سارے معاف ہوتے ہیں آم وصول کے تیر کہتے ہیں سزیرہ معاف ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ حج کے بارے میں اس بات کی بھی شرط دیتے ہیں کبیرہ بھی معاف ہوئے نہیں کبیرہ میں جو حقوق کا رخ تھا جو حق رہا ہوا تھا وہ معاف ہوا پڑھ لکھو کہتے ہیں کہ وہ سزیرہ معاف ہوئے کبیرہ ہی معاف ہوئے لیکن قلب کے زائر جو ہیں وہ معاف نہیں ہوا کرتے وہ دونوں پڑتے ہیں کلب جو ہے نا ہے لالچ ہے جذباتبازیاں ہیں یہ جو جذبات ہے یہ ہیں یہ معاف نہیں ہوا کرتے یہ دلندم ہوتے ٹھیک ہے ان کو دھونا ہوتا ہے اور دھونے کے لیے ان کے مجاہد اور وہ رگڑی ہے رگڑا رگڑی ہے اس کے لیے جو ہے جو نام بی ہے جو نظام نام ہے یہ بنیادی طور پر بات باتیں اس اضلاع رخ کا ہے بات نہیں کی اس اجلاس رخ کو حاصل کرنے کے لیے ہے اس ٹائم بجارے میں لگنا ہوتا ہے لگنا ہوتا ہے سب رات کا پھر نف کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے جانچنا ہوتا ہے کیا آیا اس کے اندر صحیح بات نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے جانچنے کے بعد جب اندازہ ہوا کوئی صحیح گندگی نہیں نکلی ہوئی ہے پھر مظاہرے میں لگنا ہوتا ہے اور گندگی کا نکلنا نہ نکلنا جو ہے اس کے یہ جس وقت کے استراری حالت آ اس پر آئے سخت حالات آ جائیں اس میں اس استعمال کو اس کو خود کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اور موقعین حال کو دیکھتے ہیں بہت طرف کی برادری سے دوسری طرف حق تھا حق. سال نے حق لگائے گئی طرح برادری سے حق تھا اب اجاگرا کرتے کرتے برادری کا اور حق کا مقابلہ آیا ایسے برادری کے ساتھ ہو گیا حق کا ساتھ رہ گیا تو مطلب لے کے ٹیکس میں فیل ہو گیا جانچ میں نہ کامیاب ہو گیا یہی تو جگہ تھی یہاں پر دیکھنا تھا کہ حق اس کے استعمال ہو رہا ہے کہ برادری کے استعمال ہو رہا ہے اس کے قلب میں ترجیح برادری کو ہے اور لا وہ ہوتا ہے جس کو ترجیح دے دی جائے اور جس کو پیچھے کر دیا جائے وہ اس کے لا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے نہیں جب دکان کا مفاد سامنے آیا اور سچ آیا سچ آدمی سے ترک ہو گیا اور دکان کے مفاد کو آدمی لے لیا تو اس کے علاح دکان ہے اس کے لیے تو سچ کو چھوڑا لہذا کل میں تو لوہی دکان کی ہے میرے بھائی جو عام طور پر ملک صاحبان جو مدار سے دھیان کرتے ہیں جو دو تفسیر میں میں سرکچر بیان کیا کرتے ہیں اور طلبا مدار پڑے گئے بڑے چار مجرور سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتے رہتے ہیں وہ تو شرک بردات صفات شرف لبادت موٹی موٹی بات کو بتا دیتے ہیں اللہ ایک ہے دو نہیں ہے شرک نہیں شرف البادہ کسی کی مدد نہیں کرنی ہے کیا نم بکرا بن بنے وہ پھر بعد میں شرک صفات ہے اس کے علاوہ <سخت> <سخت> <سخت> <سخت> <سخت> <سخت> <سخت> <س اس کے علاوہ کسی اور سے سوال نہیں کرو کہ یا شفا دے یہ کر دے اس سے کسی کو شریک نہیں کرنا ہے سفا کسی پر کسی کو قاصل ہے اور نہ کسی پر کسی اور ہے جس کو کو سکھانا چاہتے ہیں وہ تو بات نہیں کرو بالکی کو اس کو چاہتے ہیں کہ آدمی کے عمل کے وقت رکنے والے ارادے کی اٹھان اللہ کے غیر کے جذبات سے میں میں لکھا ہے کہ یہ توحید معلوماتی نہیں ہے یہ جو دورہ تفسیر میں تفسیر جو توحید سکھاتے ہیں یہ لوگ وہ توحید معلوماتی ہے آپ کے معلومات میں بات آ جائے اس کو آپ کریں اس کو برتیں گیر اللہ کے آگے نہ اس کو مانتے معلومات بات اللہ کے غیر کی مدد نہ مانے نہ قبروں پر چڑھاوے نہ چڑھائیں قبروں کا آگے نہ جھکیں قبر کو دس نہ مانگے یہ تو وہی معلوماتی ہے یہ اس کا ایسے تو وہیسو بیان کرتے ہیں وہ تو ہو تو ہو تحصیلی ہے وہ بعد وہ جائیداد کے تکڑی کے قلم میں حاصل کرنی ہوتی ہے اس میں اللہ کے گھر کی اوپستگی ٹوٹتی ہے اللہ کے گھر کی ترجیح ٹوٹتی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ محبت اللہ کے غیر کا خوف اللہ کے غیر کا شوق اللہ کے غیر کا خوف اللہ کے گھر کے ساتھ ابستگی اللہ کے غیر کے ساتھ اللہ اللہ کے غیر کے ایک عام مفاد کے لیے کان پہ اٹھانے مزہ کے لیے استعمال یہ ساری باتیں ترک ہو کر جب جو ہے فنا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا میں تو یہ توہیر ہے اس پہلے شوق سکھاتے ہیں اس فنا کو اس فتح صناح کو پھر کرواتے ہیں اس بقا کی طرف لے جاتے ہیں یہ اس استفانی ہو جائے رادا اللہ کی رضا کے اس میں کم ہو کر باقی ہو جائے یہ سو باقی ہو گیا یہ باقی بلا ہو گیا پانی فلا ہو گیا باقی بلا ہو گیا جس کے راجے ٹوٹے اللہ کے رہ کے لیے اس لیے اور جس کے اللہ الگ رضا کے لیے ہونا ہو گئے شروع ہو گئے یہ پانی فلا بھی ہو گیا باقی بلا بھی ہو گیا ریاضہ بڑے بھائی یہ ہماری آمدرا ہے یہ روز روز کی کوشش ہے جو لا الہ لا اللہ کا ضربوں سے ذکر کرواتے ہیں ہر ضرب کے ساتھ اسی جان کو دھیان کواتے اللہ حاضر ہے ناگر مجھے دیکھ رہا ہے اور ساری دنیا کی محبتوں کو سنکال دیجیے اللہ کی محبت کو نکال دیے گربوں کو دھیان دیے ضربوں کا ذکر کریں گے چلن ذرا ذکر کرتے ہیں ہر ضرب کے ساتھ دھیان اللہ کے غیر کی نفی اور اللہ کی حاصل کے ساتھ وابستیں بھی سرا صاحب نے واچی تھا اسے کہا کہ ت نے جی سے کیا تو سیکھی اس نے گاڑی کہ سے کہ اللہ کے گیس کی نفی اور اللہ کی ذات میں نفع ہاں اللہ کے گیس کی نفی اللہ کی ذات میں نفا بس یہی تو یہی ہو گئے ہیں حا! کہ اللہ کی گیس کی نفی اللہ کی ذات میں نفع وہی یہی تو, جی تو ہو گئے ہیں اللہ بھائی اس کو بولتے بولتے اس کو سنتے سنتے اس پر غور کرتے کرتے آہستہ آہستہ یہ بات کل میں بیٹھتی ہے جاگوسی نکتی ہے اور کل میں کرار پکڑتی ہے پکڑتی ہے یہاں تک کہ معلومات کی شکل میں آتی ہے پھر جو ہے تو کچھ نہ کچھ بیٹھتی ہے آخر میں یہ چھا جاتی ہے اور سارے راتوں پہ اس چھ جاتی ہے آپ جن کہیں گے کس کہ آدمی سے تو بھی قابل ہوئی ہے اس کا استعمال اس کا برتنا اپنے رادوں کا برتنا اپنی ذات کا برتنا اپنے امال کا سارے سالب جو امال تھے وہ اللہ تعالی کی رضا کے ہمارے کالج میں ہو رہا تھا طلبا کا کچھ ہو تقریب ہو رہی تھی اس میں انہوں نے کہا کوئی سارے علم تقریر کرے نہ وہ تلاوت کرے میرے پاس آئے کورٹ سے آئے تلاوت کرے معلومات نہیں تھے کسی ہائی کورٹ سے چیف صاحب آ رہے ہیں وہ آئے میں نے کہا کہ بتائی ہو جو پڑی نا روت سر جمع کیا تو آگے پڑھو والے والا آنکھے تم اب والدیں والا خرابی نے اور آگے جی یہ تین تینوں بولے کہ ہاتھ کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہونا ہے اگر کہ وہ اپنی ذات کے خلاف جا رہا ہو اور والدین کے خلاف جا رہا ہو یا جو ہے تو اپنی برادری کے خلاف جا رہا ہو سادی ربی اللہ ترنت قدم تشریف لائی اور ان نے کہا یارسول اللہ یارس اللہ سے مجھے پاک کرنا کس بار پاک کرنے کی مجھ سے بتا رہی ہے آپ نے کوشش کی اس حساب گرام اس کو لے جائیں تو بتایا کرتے تو کچھ کر دیں اس کو لیکن وہ جو ہے تو نہیں پیچھے نہیں چھوڑ رہی ہے کہ مجھے پاک کریں پاک کریں پاک کریں وہ یہ کوئی کو جلا دیں گے آپ لوگ اللہ اللہ کریں درست پڑھیں تاکہ فکر اللہ تعالیٰ کی طرف رہے اچھا نا. اللہ کیا بات طرف کر رہے تھے رضی اللہ ضلع گامزی رضی اللہ عنہ نام ان کا جو جی ہے گامزی قوم ہے تو گامزی ان کو کہتے ہیں ہنگامی کون کیوں کی وجہ سے آئی انہوں نے کہا کہ بجے پاک کریں آسلح. اور ان کا مجھ سے بدکاری ہوئی چائے تو بتائے بجے تھوڑا جھاگ گیا اس نے کہا کہ نہیں اس کی بجیا اس کی وجہ سے حمل ہے یہ جائے ہم وزع ہو جائے بچہ پیدا ہو جائے پھر آئے چلی گیا کوئی کے پیچھے گرفتاری نہیں ہے کوئی نام نہیں لکھا ہوا اور کے پیچھے پولیس پھر رہی ہے کچھ سلسلے کے بعد آئیے بچے کو کھائی اور لے کے یار اس مجھے پاک فرمائیں ، بچہ پیدا ہو گیا خود کر دیا کہ بچہ پیدا ہو بچہ دودھ پینے والا ہے اور آپ جائیں تو یہ تو بچے کا دودھ پینے کے کینے, بس تھک گئی دودھ یہاں تک روٹی کا ٹکڑا کھانے کے قابل ہو گیا دو سال کی عمر میں گئے دو سال کی, دو سال کی ان کو پھر لے کر آ گئی وہ ابھی ایمان کی ایسی سطح تھی ایمان کی ایسی سطح تھی کہ کونوں کا وامینا شادا کا عامینہ سوادا کونوں کا وامینہ کونو مل کر سکھادا رہا ہے اگر کہ وہ تمہاری اپنی جان کے خلاف ہو, اپنی جان کے خلاف گوائی دے کر اور اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے اپنی جان کے خلاف گوائی دے کر جان کا نظرانہ پیش کر کے خدا تعالیٰ کے حوقع پر جان دے ایک دفعہ یہ میں سیکریٹریٹ میں گیا ہوا تھا وہاں دور کی نماز پڑی تو اس میں ایک انجینئر صاحب تھے میرے پیچھے پیچھے اب باہ کرا رہے ہیں میں کہا ڈاکٹر صاحب کھڑے جاؤ کیا بات ہے دکھا یہ امام صاحب میں ریبت کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ سامنے چاہتا ہوں میں خیال کو مستحب دیکھنا چاہتا ہوں میں کرتا کوئی بات یہ امام صاحب کہتے ہیں صاحب اکرام میں یار نہیں بنا کے؟ کہ دیکھو کیا مری میں ہاتھ ہیں کیا ان سے چوری نہیں ہوئی کیا ان سے برکاری نہیں ہوئی کیا وہ نہیں ہو وہ خیال تھا ماشاء اللہ بڑے دنشور ہو گئے سے بڑے دانشور ہو گئے اس میں مجھ سے کچھ کہہ رہا تھا کہ ڈاکٹر جاکر نائب صاحب کا کہہ رہا تھا چار امام تھے چار امام تھے ان میں غور و فکر کیا ہم بھی غور و فکر کریں گے ماشاء اللہ ہم بھی مات مٹائی کے اسے ڈیڈی کہیں گے غور و فکر فکر آ گیا تو سوچ میں بولی لو یہ اور غور فکر تو اس نے کیا ہے اس کا نام ماں محبت بن ہمبل ہے اسی لاکھ بربہ میل کی حکومت ایک طرف تھی اصل فوجیں سارا کروڑ سر اور ایک حمل میں نمبر ایک درم پر اور کوڑے مار مار کر شہ ہوئی ہے اور حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ایس اکیلے آدمی نے جو کرنے کیا کرتے ہیں ہمارے یہاں ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے سنیاد کے تو بشارا, ہم سے تو بستا گاڑی منڈا بےچارا وہ کھا کر رہا تھا کہ میرا یہ اشتہاد ہے میرا یہ اتحاد ہے میں ماشاء اللہ پکانا پوچھانا خبروں کو ماں اللہ حالات نہیں ہے وہ اتحاد کہیں لگے آ رہے ہیں جگہ دھونے کا موقع نہیں مل وہ اتحاد کر رہا ہے اشتہار تو امام ابو نیفور رحمۃ اللہ نے کیا ہے یہ خلیفہ منظور اباسی نے پکڑ کر جیل میں ڈالا ہے اور جیل میں زہر دی اور جیل سے جنازہ نکلا ہے हا! اپنی بات سے ملک لائے امام حد احمد احمد اللہ کی واقعہ ہے کہ ان کے دوسرے ساتھی امام ساتھی احمد اللہ نے ناراض سے سخت حالات تھے نکل کر مصر میں چلے گئے عجت کر دی انہوں نے امام محمد رحمۃ اللہ رہے کے وہ کیا کرتے ہیں جان حکومت جان کے وہ بھی کھڑے تھے تو رحمۃ اللہ علیہ کو زیادہ تھوڑی اللہ علیہ کیا احمد منحمد سے کو پہرام بھیجو سلام پہ جاؤ کہیں کہ جمے رہیں اللہ تعالیٰ کے و عمل کو قیامت تک باقی رکھے گا جمے رہیں اللہ کے بارہ تاریخ کے معاملے کو کیا مت بات باقی رکھے ایسے ہی نہیں ہوا کہ مطلب تک کیا بات چل رہی ہے ان کے پیچھے جو ہے تو بہت بڑے ان لوگوں کے مجاہدات اس وجہ سے ان کا نام باقی رہا ہے ان کا اعمال باقی رہے ہیں ان کے طریقے باقی رہے ہیں ان پر لوگ چل رہے ہیں ایسی بات نہیں ہے میں نے بنا ہے کہ ایک کتاب بخاری شریف چمپلا کسی عالم نے لکھی ہے لیکن مقبول نہیں ہوئی اتنی اور اپنی اس کو کے معیار تھے اتنی بلند پایا کتاب لکھی گئی ہے تو ہوا اس طرح ہے کہ ان بزرگوں نے کتاب لکھی تو ان کو خواب میں دلچسپ کی زیادہ ہوئی اور آپ نے دودھ اتا فرمایا دودھ اٹا فرمایا نہ کیا. صبح اٹھے تو انہوں نے ایسے آزمائش کے لیے طے کر لی کہ دیکھیں دودھ ہے کہ نہیں دودھ تو سے نکلا جو خواب ان کو اٹھا ہوا تھا لیکن اتنی بات میں جو اعتبار کرنے سے ان کو انکاہٹ ہو گئی اس وجہ سے کتاب مخدوم میں قدرانی دیکھا خواب نے اس میں بھی جی دیکھا خیر تو امام شاقی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پیغام ان کو بھیجا جیل میں پہ آرام رہے او خوشی ہوئی خوشی ہوئی اتنی خوشی ہوئی تمہیں تکلیف میں تو پھر جو فرق روح حاصل ہوئی جیل میں تھے ان نے آپ کیا کریں ان کو حضیا بھیجنا چاہیے پھر میں اپنا جو کرتا پہنے ہوئے تھے اسی کو بھیجنا تارا کیے ان کو حضاء بھیجنا اتنی بڑی خبری میرے لیے آئی اور امام شافی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جو کتا ملان نے کہا کہ اس کو دھوئیں اس کو اس میں پانی میں ڈال کر اس کو چھوڑیں اور اس کا پانی مجھے پلائیں کہ سینا جو لگے اس سے میں نکلا اور اس کا خیر اور برکت میرے بھجن میں داخلہ صاحبان سے جیسے صاحبہ ایسے لوگ اترے ایسی بات نہیں خیر بات کی رہے تھے وہ بیانا کہیں وہاں دے دیر دانشور بڑے دانشور لوگ ہیں ان سے کہا بفودار ہمارے مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے ساتھ ہمارا بیل کا دلکہ پرچوں کو بھیا ہمارے سامنے فرمایا تھوڑا فرمایا کہ دیکھیں عجیب بات ہے کہ اس دور میں جو کاملین صوفیا ہیں کاملین طال کے تلق والے لوگ ہیں ان کے دل میں گناہ کا وسفوسا بھی نہیں گزرتا گنا کا وسفوسا بھی نہیں گزرتا یہ سا ایک رام ہے جن کی جن کا درجہ اڑیالو سے بہت بڑا ہے اور اس کو ان کے سنسار بھی ہوا ہے بدکاری کے لیے ہاتھ بھی کاٹا گیا ہے جی بس یہاں عام طور پر کہتے ہیں کہ فرض نہیں دالا کل میں گناہ کرا تھا وہ فسوفا بھی نہیں آتا جو بالکل خواہ بس کہ آتا ہے اس کو ظاہر کرنے کا اس پر جان نہ دینے کی مشق کرتے ہیں اسلام کے لیے بات کرتی ہے کہ جو مسجد کا وسپا دن میں آئے اس, اس کلپ سے, کلپ کو اس سے آدمی کل سے کل کو دوسرا متوجہ کر کے کل کو خالی کر لیں یہ اسلام ضروری اور فرض ہے نہ نہ جائے تو یہ زیادہ کما ہے لیکن باجٹ ضروری نہیں ہے خیال ہی نہ آئے اور سارے رام خیال سرماتے تھے کہ کیونکہ شریعت اسلامیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہونا تھا اس امر نے تقویناً ان سے یہ باتیں کروائی اگر ان سے نہ ہوتی تو خرید نافذ کیسے ہوتی صلح صلح اپنے سے آسان نہ کرتے تو بعد میں نافذ نہیں تھی کیا داران کھاتے دنیا میں آنا کیسے ہوتا اور دنیا میں نہ ہوتا تو یہاں مال کی تصویر کیسے آتی اور اللہ کا قرب اور نے بڑے مقامات جو انسان طے کرتے ہیں اللہ کے قرب کے لیے کیسے ہوتے حمد. ان سے کروایا گیا تاکہ شریعت کا عملی نفاذ ہو اور اس میں انہوں نے جس ار اعظمی کا جو مظاہرہ کیا ہے دیکھنے کا پہلو وہ ہے عمل عمل, عمل جس سے جو سنسار ہوا ہے اس امل کو دیکھنے کے بجائے اس بات کو دیکھنا ہے جس ضرورت کے ساتھ جس ہمت کے ساتھ اسے اپنی اس, اس عورت نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کیا ہے سنسار یہ بات میں آ رہا تھی کہ اللہ والے سے خطا ہو جائے تو خطا کے بعد اپنے آپ کو کیسے دوتا ہے کہ اس دھونے میں جال میں جا رہی ہو تو اس کے بھی تیار ہوتا ہے ساگ بات کے لیے کمر باندھ کر کھڑے ہو جائیں یہ تمہارے اپنے خلاف جا رہی اپنے خلاف گوئی دے کر اپنے آخر جس وقت کے قانونی ترسیب شریر کے قانونی ترسیب جب یہ مجبور کر رہی تھی اور وہ اللہ کی بندی اپنی جان کا نظرانا اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کرنا چاہتی تھی تاہ نے فرمایا کہ کھڑا ہے جائے تاکہ اس کی بے پردگی نہ ہو کھڑا کی جائے اور اس کے کپڑوں کو جو ہے تو مضبوط کر کے باندھ دیا جائے اور پھر جو تو اس کو سنسار کیا جائے اور خالہ نے پتھر مہاراج سخون کا خوارا اٹھا ان کے کپڑوں پر گرا تو انہوں نے زبان سے پیش آیا ایسے الفاظ ہٹا کے اس کے لئے نکل گئے کہ کیسا کرنا خون سمجھ پڑ گر گرا اور اس کے یاد میں فرمایا کہ اس نے وہ توبہ کی ہے تو اس کو الفاظ میں یاد نہیں کہ سارے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے سب تو محرم. حق کو معاشیت اور گناہ تو انسان سے ہو جاتا ہے اللہ کے اللہ ہاں کے ہاتھ ہو قدردانی جو ہے وہ ندامت کی ہے قدردانی یہ ہے وہ توبہ کی ہے اللہ کے یہاں قدر و ناسوں کی ہے جو اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کے ندامت سے انسان شام سے نکلتے ہیں اور مل کر کرتے ہیں دربارے الہی میں تو ان کی قیمت سے ہے وہ قیمتی موتیوں سے بھی بڑھ کر سمجھ کے سامنے کریم ہی نے چن لیے موتی سمجھ کے شانے کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے گرے میرے حق میرے نظامت کے پسینے کے جو قطرے گرے تھے ان کو تو اس کی, جس اس کی کریمی چاند نے موتیوں کے بھاؤ اس کی قطردانی کی ہے اور موتیوں کے بھاؤ جو ہے ان کو سنا ہے ان کو قبول کیا ہے محمد. تو خیر اس میں یہ پہلو دیکھنے کا ہے اس لیے صحابہ اکرام اپنی پوری مجموعی زندگی کے ساتھ میں یار حق ہی اور ان کے سارے احمد ہیں وہ ہمارے نمونہ ہیں اس کو دیکھ کر اس کی روشنی میں ہم نے چلنا ہے یاد ہے ٹھیک ہے نا اس لیے ہمارا یہ ماحول جو ہوتا ہے یہ ماحول تو معلومات میں اضافے کے لیے نہیں ہے یہ ماحول تو قلب میں تاثیر کے اضافے کے لیے کہ قلب کی تاثیر میں اضافہ ہو موبائل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کراچی میں اپنے شیخ حضرت رفیع سلیمان ربضی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت حاضر تھا اور کہتے ہیں میں ان کے پاس انہوں نے فرمایا ہوا تھا کہ آپ ہر وقت میرے پاس آ سکتے ہیں آپ کے لیے آنے جانے میں کوئی پابندی ہے ہر وقت آ سکتے ہیں اور یہاں بیٹھ رہا کہ میں ان کے پاس بیٹھا ہوا ہوں یہ اللہ تبارک تعالی کے خار کے کامل سوچی ہونے کے ساتھ سلمان نویر محمد علیہ بہت پائے کے عالم تھے اور بہت پائے کے عالم ہونے کے ساتھ تحقیقی میدان میں جو جدید تحقیقی نظریے آئے ہوئے تھے نا یہ آپ لوگوں کے ریسرچز جو ہوتی ہیں یہ ریسارک اور وکرف انسار کو لکھا جائے اور یہ تاخیری میدان کے بہت بڑے ماہر تھے اللہ کسان سنگھ جو کہ عزل قرآن کی کتاب ہے قرآن پاک میں جو جو راسائی مقامات آئے ہیں اخبار کا ٹکرا ہے پڑھے پتا چلتا ہے کہ ان کی تاخیر اللہ توسیم تو ان شاء اللہ میں سارے ان کو مضمون شاعر کروں گا اس مزدور کو جس میں انہوں نے کہ حوالوں کے ساتھ تحقیقی حوالوں کے ساتھ اس بار کو ثابت کیا ہوا ہے کہ اس میں سے کولمبس سے پہلے امریکہ کو مسلمان انتراج کیا ہوا تھا اور مسلمان وہاں پر موجود تھے جب کولمبس کولمبس نے کیا جی؟ اس سے پہلے مسلمانوں میں رکھے ہوئے ہیں کلچروں کے ان کے سارے والے اتنے بڑے مرتا محکے کا آدمی تھے تاکہ کام کرنے والے آدمی تھے بات کہ میں ان کے پاس حاضر ہوا اب اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں میں بیٹھا ہوا ہوں تو اس وقت دھیان کرنا ہوتا ہے کہ شیخ کے کل پر جو دن ہمارا نزول ہو رہا ہے مجھ پر آ رہا ہے اور اس سے باقاعدہ روحانی فیض ہو رہا ہوتا ہے کل جھل ہوتا ہے کل میں قوت ایمان بڑھ رہی ہوتی ہے نور بڑھ رہا ہوتا ہے دھیان کہتے میں مراقب تھا پھر میں نے کا خیال آیا کہ اتنی دیر کے میں آیا ہوں حضرت صاحب نے کوئی بات کی نہیں فرمائی دیر میں یہ خیال آیا تو انہوں نے میری طرف جیسے نظر اٹھا کر سمایا کہ بھائی اشرف اور اکبر کہتے ہیں کہ تاثیر دکھا تقریر نہ کر نہیں تاثیر دکھا تقریر نہ کر یہ لوگ تو کہتے ہیں تقریر کر اور وہ کہتے ہیں کہ تاثیر دکھا کلب میں تاثر معلومات میں ذرا اور چیز ہے کلب میں تاثر اور چیز ہے اور پھر تو پروفیسر فرما دیتے کہ تاثر تو کل جو ہے وہ تاثر وہ بنے ہوئے ہیں سے لیتا ہے محبت الہی جو ہے یہ تو تقریر سے نہیں آتی ہے تاثیر سے آتی ہے اور یہ جس قلب میں ہوتی ہے تاثیروں سے تاثیر آتی ہے تقریر کے الفاظ سے اس کو کوئی منتقل نہیں کر سکتا اس لیے جیسے اللہ والے کو تقریر کرنا نہ بھی آتا ہو ان کے قلب میں یہ تاثیر ہو اور خاص ٹوٹی پھوٹی بات نہیں اس ٹوٹی پھوٹی الفاظ میں کیوں نہ بیان کر رہے ہیں کیوں الفاظ سے قلب میں تاثیر آ جاتی ہے عقل میں تاثیر نہ ہو اور بیان کرنے والا جن کے الفاظ بڑے بعلی ہوں معنی بڑے گانز ہوں گہرے ہوں الفاظ بہت اونچے ہوں اور جوش بہت پیدا ہو رہا ہو نہیں یہ بات کا اللہ کہ جوش کی ہماری مقرری کی ایک مشق اٹھی اس مشق سے ہم جوش جوش و روش کم زیادہ کرتے رہتے ہیں بجنے کو. وہ کہتی ہے جوش کی جو ہے یہ تاثیر قلب نہیں ہوتی ہے ویسے کل کا مدبر ہونا, ہونا نہیں ہوتا ہے. اس کے لیے جانچ ہے ٹسٹ ہے اس کے لیے کہ قلب میں نور آیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمارے خیر کی توفیق میں اضافہ ہوگا کل نورانی ہوا کل میں آیا ہوا ہے تو ہمارے خیر نئے کامال کی توفیق میں اضافہ ہوگا اگر ہمارے مال خیر کی توفیق میں نہیں اضافہ نہیں ہوا, ہوا. اور آدمی کو بہت جوش و خروش محسوس ہوا تو یہ میرا جوش و خروش تھا یہ تاثیر اور فیض نہیں تھا تاثیر اور فیض نہیں تھا یہ میرا جوش و خروش تھا تاثیر اور فیض اس کو کہتے ہیں پاس کیسے بھی ہوں لیکن اس کے نتیجے میں آدمی کے باطن میں عمل خیر کی توفیق میں اضافہ ہو جائے اور ہمارے سیس ہے ہمارے شرط ہے کہ رک جائے اس کو بچنا نصیب ہو جائے ہمارے عرصہ مولانا صاحب رحمت اللہ کی ہے کہ زیادہ تشالی بازی دلت رحمت اللہ کی طرف سے ایک عدلت مولانا کی طرف سے سار کے خریدا تھا کے ساتھ بیٹھنے ہٹنا ہوا وہ تقریر تو بالکل کرتے ہی نہیں <تصفيق> ان کی شنکایاں مجلوس ہوتی تھی نا بیان لوگ ایک بیان کرتا تھا دوسرا بیان کرتا تھا وہ پلا اللہ کرتے بیٹھے رہتے تھے اور کبھی کبھی ایک گھنٹے کی مجدوس ہوئی ہو تو اس میں ایک یا دو باتیں کر دیتی تھیں کبھی لوگ بہت سے لوگ اس طرح استعار ہوتا ہے شوق ہوتا تو ایک باتے دو باتے سے وہ ایک باتیں اور دو باتیں کرنے وہ کم کرتے تھے وہ بات, ہی بات, ہی بات ہی دو کرتے آخر میں تمہارے شاسک نے کہا کہ اس طرح ہوا کہا کہ شادی میری ہوئی اسی اور میں نے کوئی اسی اور دیکھی تو اس کا جان مطلب تھا جی. آو دھیان آ رہا ہے دھیان آ رہا ہے تو کہتے میں گیا ان کے کی پاس کیا مسافر کیا بیٹھا اور تھوڑی کیا اور کھایا بھج گیا ایسے ماسوس ہوا اسے میرا خیال اس کو پھیل کے تاثیر کیا جو پاک جو ہیں اللہ کے سڑک میں ڈوب ہیں اللہ کی محبت میں ڈوب ہیں ان سے اندر تاثیر اور میں ظاہر ہوتی ہے خیر کی توفیق کی شکل میں ظاہر سے بچنے کی شکر میں اللہ کی طرف ہے. ہے اور دنیا کے دنیا پر آخر سے ترجیح کے توفیق ہو جاتی ہے آدمی ہے تو اشیا سے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اشیا سے کی طرف اور دنیا سے آخرت آج بھی کتوجی جو میں نشری ہو جاتی ہے یہ اس بات کی لامت ہوتی ہے کہ یہاں سے, یہاں سے ہے فیض نبی اور فیض اخروی یہاں واقع تقسیم ہو رہا ہے جی میں دو باتیں آدمی پر آ رہی ہیں کہ احتیاط کے ہمارے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے اور دنیا سر کی طرف متوجہ ہو رہا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ یہاں کی برکات جو مصنوعے ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں اور یہ بات نہیں ہو رہی ہے تو پھر یہ ہے کہ ٹھیک ہے جتنا جتنا کسی نے جتنی کسی نے دل بات دل کی بات کہی اللہ تبارک تعالیٰ بہت قدردان ہے وہ ذرے کے برابر نے کہ کوئی ضائع نہیں فرماتا پاتا اس کو بھی لیا جاتا ہے نوٹ کیا جاتا ہے رکھا جاتا ہے اور بک لانے پر فائدہ دے گی لیکن کام تر کام تربیت جو ہے وہ تو بنے ہوئے قلوب سے ہی اس قلب کو محبت کی یاسل محبت الائی یاصل ہوئی یہی اس کو تقسیم کر سکتا ہے اس کے الفاظ بولنے والا تقسیم نہیں کر سکتا جو اس قلب کو خیچے تاری اللہ کا خوف حاصل ہوا وہی اس کو تقسیم کر سکتا ہے میں اس کے الفاظ بولنے والا تقسیم نہیں کر سکتا ایسے حالات ہوں جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حالات ایسے ہوں کسی کے پاس تاثیر ہو نہیں پتھر آدمی کیا کرے گا اس کالم نے رکھا ہے کہ اب سارے کے سارے اس بات کی نیت کر کے بیٹھے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا فرمائے اور اللہ کی کے متوجہ ہوں گے تو اللہ تبارک نے کسی منجمے خیر کو اللہ تعالیٰ خالی نہیں فرماتا وہ یہاں تک کہ بات ہوتا پورے منجم میں شہر کہ آدمی ایسا ہو کہ جس کو لے کر لکھ بیٹھا ہوا ہو اس بات کی اثر کرنے کی نیت کو لے کر بیٹھا ہوا ہو تو اللہ تبارک سال اس کی برکت سب سے مسالے میں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ مدرسہ نظامیہ جو تھا بغداد کا دنیا اسلام کا بہت بڑا مدرسہ اور بادشاہ وقت کے وزیر نے منایا ہوا اور چوتھی غلامہ اس نے اور طلبا کتنا اور خرچہ بادشاہ یا اس کو جو وزیر اعظم تھا وہ دھیر پدر کر گیا مدرسے میں اور پن میرا طلباء سے سوال کیا آپ اس لیے پڑھ رہے ہیں اور اس میں سے پڑھ رہا ہوں کہ میرا والد صاحب کے قاضی ہے اور اگر میں پڑھا پھکا پڑھ پھکا پڑھ لکھ کر رسائش دینا سیکھوں تو اس کی جگہ پہ میں کاضی نہیں بن سکتا پوچھا نکاضی کے تو اس زمانے میں جیسے آج کے حکم بھی پہنچتے ہیں سی ایس ایس اور پی سی ایس اور ملتی ہیں نا اس زمانے میں حکومت بھی پہنچتے ہیں اہل علم کو ملتی اور واقعی نہیں اسلام اسلامی نظام کے لوازمات میں سے ہے کہ آج بھی اہل علم ہو اہل ورا ہو اہل دانش تین باتیں ہیں فیم ہو فیم کامل ہو. ہمارے ساتھ لال بجکٹ کو نہ بنایا گوسا جی آدمی ڈر کے اوپر پھنس گیا تھا لال بجے نے رسی باندھے اپنے آپ کی فلور سے کھینچے آدمی نیچے آ گئے گرا اور مر گیا تو لال نے کہا کہ یہی بندہ سیدھ تھا میں نے کتنے آدمی کو کنویں سے نکالا ہے اس سے کتنے آدمی کو کنویں سے نکالا تو ایک تو ہے لال بجے نہ ہو خیم ہو اگلے شریف مواجی پھر گیا تو اہل علم ہو اہل والا ہو تکوا والا جس میں دو کار پر بیان کیے گئے اور جسمانی اس کی ہو دوسری میں حفیظ الدیم یسو ر کے دوائ میں اس فن کو جانتا بھی ہوں حفاظت کرنے والے بھی ہوں تکوا کے رخ کسی ہے اور ادم کے رخ کی ہے وہ جاننا ہے فن کو کئی باتیں ہوں کیا عادت کر رہے تھے ہاں <تصف> تو زبان ہے میرے تو کاغذی جس نے کہا کہ میرا باپ جو ورنر ہے وہ گورنر ہے فلاں علاقے کہا تو میں اگر علم نہیں جاتی کروں گا تو میں کیسے بنوں گا خیال سخت مایوسی ہوئی بادشاہ سخت مایوسی اتنا خرچہ اور ایسا مدرسہ اور اس میں علم میں ساری باتیں ہو رہی ہیں اور نیت ٹھپ کیجیے اس لیے پڑھ رہے ہے لوگ یہ کیا نیت پھر کہ ایک تالب کمرے میں تھا ایک تالی بند بیٹھا اس نے کہا کہ آپ کس کی پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا جی کہ انسان کے سمے اللہ کے رداثر کرنی وہ اللہ کی ردار امال کی وہ ہیں ان کو سیکھنا ہوتا ہے سیکھے بغیر جی کیسے کر سکے گا تو میں ان کو سیکھنے کے لیے جہاں پر آئے ہوئے ہوں کے اللہ کی رضا کرنے. خیال پچھلے سرکے مدرسے میں ختم کرتا ہوں اور طالب علم کو دیکھا یہ شہر طالب علم خاطر یہ سارا خطرے میں کروں گا اس مدرسے کو سلائی یہ مدرسے جامع گئے طالب علم hmm. جو تھا یہ طالب علم امام رضانی بنا ہے یہ طالب علم جو بعد میں امام الزانی بنا اور اتنے بڑے, اتنا بڑے عالم ہوئے ہیں یہ کہ ستائیس سال کی عمر میں مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرسہ بنایا گیا جب سے لوگ ستر سال کی عمر میں اس کے ہوتے تو ساٹھ ساٹھ سال کی عمر والے ایک عالم ہے ان کا نظم لکھی ہوئے ہے کہ وہ آئے مدرسہ نظامیہ اور مسئلوں کو دیکھا اور انہیں ایک نظر اردو بھی کہی ہوئی ہے کہ کاش ویک کبھی آ جائے گا مدفر نظامیہ کس مسجد پر میں نہیں بیٹھ سکوں گی سال جمر عمر میں تو محمود علی کی رفاق ہوئی ستاون سال کی ستائیس سال جمر میں اس مسجد پر بیٹھے ہیں ایس حال میں بیٹھے ہیں کہ جمعے کے خطبے کے لیے بادشاہ گھوڑے کی مار پکڑ کر لے کر جاتا ہے جاتے تھے اس میں آ, فرماتے ہیں کس طرح ہوتا تھا کہ میں ساری چیزیں حاصل ہوئی اور اس کے بعد میں بیمار ہو گیا اور بیماری میں حکیم بائبر صاحبان میری تسلیم کرتے تھے کوئی کیا تسلیم کرتا تھا کوئی کیا تسلیم کرتا تھا مجھے سردی لگنی شروع ہو گئی ہے میں اس کو پہلے نہیں تھا کہ سردی ذرا لگ جائے تو کیا بات کر رہے تھے جی آپ تشخیص کر رہے تھے تو کہتے ہیں کسی کی تشخیص نہ ہوئی کہتے ہیں بیماری کی تشخیص مجھے خود پتا تھی. تو جو علم میں پڑھا پڑا تھا وہ مجھ سے ایک مطالبہ کر رہا اور جس جی جگہ میں بیٹھا ہوا تھا یہ جی جگہ اس علم کے سائز بھائی کی جگہ نہیں تھی وہ علم سننا چاہتا تھا اور یہاں ساچ بھائی صاحب سا کرو فروتا پہلے کہ میں صبح اٹھتا ہوں صبح جب میں اٹھتا تو میں کہتا کہ مجھے یہ دل میں مطالبہ آتا کہ رضالی اس کے لیے نہیں ہے ان درباروں کے لیے نہیں پھر مختلف سوچے ہیں مختلف باتیں سامنے آتی ہیں پھر کہتے کہ میں چلا جاتا دن دربار میں گزرتا پھر رات کو آتا پھر گیا تو مجھے یہ بات آتی پھر کہتے کہ ایک میں بیٹھا ہوا تھا نمبر پر جسمان کو خدا پڑ رہا تھا ان کا نام تھا محمد رضانی اور دوسرے بھائی تھے وہ بھی مدرسہ نظامیہ کے مدرسے اس کا نام احمد رضانی دونوں بھائی بڑے بھائی کے لوگ گزرے وہ اللہ والے تھے فقیر تھے فقیر ملے شادمی تھے اور پہ پہ پہ میں جب خدے کے لیے بیٹھا تو سامنے آ کر کھڑے ہوئے ان لازم تھا اے اے محمد تب تک سنگے فسام بنے رہو گے <تصح> سنگے فسان جس پتھر کو کہتے ہیں جس پر تلوار کو اور فری چاقو کو تیز کیا جاتا خوردہ پتھر ہوتا ہے اور رگڑتے ہیں تو تیز ہو جائے گی لیکن اب تک سنگے فسان بڑے ہو گئے لوگوں کی تلواریں تو اس سے تیز ہوں گی اپنی کوئی فکر نہیں بات میں بات دل میں چوٹ لگائی اور غور و فکر اور گہری ہو گئی اور ہماری تکلیف اور بڑھ گئی ایسا اس طرح ہوا کہ ایک دن جو میں صبح اٹھا تو میں نے دیکھا میری زبان بند ہو گئی بسوں ساتھ مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ اب مجھے میرے بارے میں ہم نے لائی تھا وہ ہو گیا ہے بس صرف دربار کو چھوڑا اور دربار چھوڑنے کے بعد سر جائے تو زندگی درویشی کی شروع کی اور نکل گیا بس پہنے تنہا نکلا اور جاتے جاتے ایک بستی میں رات آئی جیسے مسلم میں میں ٹھہرا ہوا ہوں اور ایک استاد ایک استاد جاتے طالب علم کو کتاب پڑھا رہا استاد یہ بہت قابل ہے طالب علم بہت قابل ہے طالب علم سوال کرتا ہے استاد جواب دیتا ہے اس سے اور بڑھ کر سوال کرتا ہے اسروز جواب دیتا ہے سوال اور بڑھ جاتا ہے اتنی گہرائی کی طرف استاد کو لے جا رہا ہے کہ یہاں تک کہ طالب استاد قابل ہے تو اگر ساتھ بڑا دک ہو گیا تنگ ہو گیا تو ساتھ نے طالب علم سے کہا کہ بھائی جس بات کو میں کہہ رہا ہوں یہ بات جب رحم گاندھی کی فرمائی ہوئی ہے تو اس بات طالب علم نے کہا کہ اچھا باقی ہے کہ جنہوں نے مان لیا کہ اس بات طالب علم کو چھوپ ہوا اور ہو کے دن کی دعائی باز ہو اور میرے سامنے کونے میں اس بات کو سننا ہوں. تو میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہاں بھی تہرے تہری اس ساخ کی جگہ بھی یہاں بھی نہیں ہو سکتی ہے یہاں پر بیچارا نام چل رہا کہ وہاں سے گیا ہے پھر ایک مسجد میں ایک چھوٹے تھجرے میں وہ تو خادم کے بالکل گمنام حالت میں رہنا شروع کیا کہ وہاں ص اللہ کیا کیا کیا کیا یہاں تک کہ صلاح پاک نے قلب کو کھولا اور یار علوم کا سمندر نکلا اندر خبر ہوتی مارے امداد علوم سے ایک, ایک بڈی صاحب نکلا تو عالم ایک دعوت میں تھے ہم کھانے کی بلینوں کی عالمزیر صاحب تعارف آیا کہ نے مدرسے سے پڑھا ہے فلانے آدمی کے بیٹا ہے اس کو بڑے جی شوق سے پڑھایا ہے تو ہماری وہ کیا کہتے ہیں ماتا کھلا ماتا کھلا آج کس نے خبر ہے ٹوٹا ہوا منہ ہے ہمارا بھی آگے کوئی نہ کوئی بات میں کر لیتا ہوں میں نے کہا ماشاء اللہ لیں پر یا نوم کو پائی وہ کہتا ہے کہ منگا مشایا کہ نا وقت منگا ہادی ہے کہ نا لوں گا حادیث آؤ خلکون میں نہ لوں کیا کو کیا تک ٹکے والے یہ تصویروں میں لوگ سڑپ رہے ہوتے تھے اور ان باضی ہم حدیث نہیں لیتے ہیں کہ جس سے اس کو حدیث سے علیدیش بنایا حدیث کیا اس کو حدیث حادث بنایا جاتا. بر حدار وہ تجزیف لگے گی تو بخاری پسند نہیں ہے وہ تجزیف لگے گا موزوں کی بنیاد پر اس کو لکھا ہی نہیں ہمارا تبدیل سے لکھا ہے وہ تو قدر زر زرگر شناصر قدر جوہر جوہری مجاہدہ کرتا ہے عمل کرتا ہے اور بادن کو دھونے کے لیے آگے بڑھتا ہے اس پر جب آتے ہیں وہ کو ہے چلتا ہے کیا ہے کیا بات کر رہے ہوا کہ جی سبحان اللہ اس کتاب کی ہر دور میں موافقین مخالفین ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ یہ وہ کرے معاف کرے یہ مزدار اور یہ سیاسی اور یہ سمجھنے کے مقابلے کرنے والوں کا اتنا حق ایک کے ساتھ بھی ہوتا جتنا بولدیوں کو ہوتا ہے لکھا ہے کہ بول کی باقی باتوں کو مانا مارو مانا کرو لیکن آپس دوسرے کے بارے میں اطلاع دے نا تو وہ نہ مانا کرو کیونکہ ان کا بڑا آس ہوتا ہے دکان پر آج دس ہزار روپے کمائے ہیں خاورے ماں بنی ہو ذرا سب نے سلے چلے کیسے خبر درد کر رہے <ımed> <pad> پانی جی جی. یاد نمبر بات کوٹا بور کو سونے کو لگی سب پرچا سی پہلے بلدان بات ایسی کرتی ہوں بڑے مانا ام. تو حسر کے تحت استعمال ہونا ہے تحت اداوت کے تحت کشمنی کے تحت استعمال ہو گیا میں نے لطیفہ یاد آپ کو سنا دوں ہمارے گلان صاحب کے تعلق والے دو پروفیسر صاحبان تھے اس ڈپارٹمنٹ میں ایک پوسٹ ہوئی دو راسی والن سی بیٹھے ہوئے ہیں دو راشی والے پروفیسر صاحبان میں دو تین صاحبان تو تھا نہیں آیا آج نہیں تو اسراردین صاحب کی اور ڈاکٹر صاحب دونوں کی یہ ایک پوسٹ اور دو اس پر جو ہے آدمی آتے اور دونوں آدمی جو ہیں وہ اچھے کوالیفائڈ ہیں ایک آدمی پی ایچ ڈی کیے کا دوسرا آدمی جو ہے وہاں سے ہوئے اور دونوں ہمارے حضرت مولان صاحب کے تعلق والے آدمی تو ان دونوں نے کہا کہ ایک دیکھا کہ میں نے یہ دعا مانگ میں نے دوسرے ساتھی کے لیے دعا مانگنی صرف ایک یا اللہ اس کو پروفیسر بنا کہ اس میرے دعا مانگا سر یاد اس کو پروفیٹ میں اس کے لیے دعا وہ میرے لیے پر ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے ہم کمیٹی سنگھ کرنے مقابلہ کر رہے ہیں اس کے میں اس کے دعا مانگ رہا ہوں وہ میرے لیے سلسلہ جس وقت انٹرویو ہوا انٹرویو کی جو کمیٹی تھی اس ادارے نے کہا کہ آ کے تو دونوں بڑے کیا آپ دو پوسٹیں نہیں کر سکتے ہو سکتا کیوں نہیں کر سکتے اسی طرح کی میں دو پوسٹیں ہوں دونوں مجھ سے بچتا پوچھے ڈاکٹر کیا ڈاکٹر سے مقابلہ خدا خود جائے روا خدے کرو جائے خدے روا کھلے خدا کے رواہ کھلے جائز روا تو ہے لیکن سے بڑھ کر جب دوس دوسرے کو خیر پہنچانے کے لیے دعا کرے گا فکر کرے گا کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ خیر تجھے پہلے پہنچائے گا پھر اس کو پہنچے گا پہلے لیا اس خیر کے پہنچے گا بندوبست پہلے ہوگا پھر اس کے اندر تو بات پہلے کر رہے تھے ہاں یہ کتاب کی مخالفت کی کوئی چلے مانے کتاب کی مخالفت کی عالم جو تھے ان کو خا... خواب میں زیارت ہوئی اور غالبا حضلیہ ضلع میں آگے بڑھ کرتے صرف یار کتاب ہے صاحب نے بنایا کتاب تو اچھی کتاب ہے یہ فلانا مخالفت کرتے ہیں اضرت علی عض میں کوڑے مارے اور صبح جوڑوں کے بدل پر نشان تھا وہ جس فل کو غسل دے رہے تھے غسل دینے میں وفات میں غسل دے رہے تھے وفات کے غسل کے دوران بھی کمر کے ان کوڑوں کے نشان لوگوں کو دکھائے گئے خیر یہ کہتے پھر اس کے بعد جب وہ میرا مجزہ مکمل ہوا وہاں دنش کے اس علاقے کا کہتے وہاں سے میں نکلا پھر وطن واپس آ رہا تھا تو اس میں کہتے میں نے کہا اب قریب جو ہے تو فری فری خلیج ہے رحیم علیہ السلام کا مزار ہے حضور اسلم کے بعد پھر بڑی چھان برتبار رحیم علیہ السلام کو کیا فرمائیے پھر میں نے سوچا کہ اجارت کری خلیف جا کر ان کی بھی کر لوں اور خیر وطن واپسی کروں گا کہ وہاں پر میں گیا اس میں پانچ امبیال اسلام کی قبریں ہیں رحیمسلام یوسف الاسلام غالبا صحاقہ اسلام یاسلام پانچ ہیں ہمارے میں. میں گیا وہاں پر میں نے ساتیں پڑی دعا مانگی وہاں میں نے وعدہ کیا کے کی ساتھ اس کے بعد میں کبھی کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں آؤں اور باقی باتیں بھی کیا ایک بات یہ اس میں خیر جس وقت وہ منظر عام پر ظاہر ہوئے پھر بادشاہوں کو پتہ چلا کہ رام وزالی جتنے سے گوم تھے وہ تو نکل آئے ہیں زندہ ہو گئے ہیں موجود ہیں اس وقت سرجوگ بادشاہوں کی بہت تروفر تھی جو بعد میں جو کہا ہے چوکے تھے سنجر و سلیم تو یہ سنجر جو ہے سنجر سرجوگ سلجیوک تھا سنجوگوں کا بہت بڑا تروخر اس کا دبدبہ تھا بڑی حکومت تھی تو اس سرجوگ با, بادشاہ نے ان کو دربار میں بنایا بڑی مشکل سے آ کر لیکن یہ کہ وہ بڑی نچا سے وہ گیس وہاں پر دربار میں کپ کپی شروع پھر بادشاہ نے کہا کہ بسن کو لے جائیں پھر آ کر دور دراز اپنے دیہات میں جا کر ایک کچھ مارک میں بیٹھ کر اور ایک کچھ مدفہ بنا کر پھر کام شروع کیا کام شروع کیا اور اس کے بعد جو ہے تو پھر جو ہے تو پھر وہ ہیرے پیدا کیے کہ ان کے شاگردوں کے جو علمی کارنامے ہیں سبحان اللہ کے قریب پڑھیں ان کے لاب کو اللہ علیہ خیلات کو پڑھے تو بڑا جذبہ بڑی چکی داری ہوتی اس میں ایم نے توماردن کا ایک شاگرد ہوا ہے رحمتہ اللہ علیہ شمالی افریقہ میں ایک حکومت کی بڑی بلبوط مرابطین کی مرابدین شروع میں جسم الدین کے زمانے میں تو نئے سالح لوگ تھے اور بڑے اللہ والے لوگ میں یہاں کر کے حکومت قائم کی بعد میں مرابدین بہت فاطق حاضر ہو گئے بہت لوگ تو نہیں کہ ان کا تختہ پھر میں تو مرد ہم کو اور خیر تو سچ بات یہ ہے کہ مسجد مغل بھی کافی ہو گیا ہم نے بھی سارا سفر کیا ہوا تھا آخری ایک آپ کو سنا دیں کہ سنا دیں بار کی کتاب ہے بال جبریل اس میں اس نے ایک باب لکھا ہوا ہے پیر رومی اور مرید ہندی تو مرید ہندی میں اس کا جو ہے تو سوال ہوتا ہے اردو میں اور اس کے مقابلے میں پھر اس نے شہر لکھا ہوتا ہے روم ہم کو لگا کہ فارسی تھا شہر لکھا ہوا لکھا اس نرس نے لکھا ہے کہ علم حاضر سے ہے دین دارو زبوں چشم دینا سہ دیکھنے والی یہاں سے چشم دینا سہ جاری جو خون علم حاضر سے سہ دین دارو زبوں کے دینا دیکھنے والی یہاں سے خون جاری ہے اس بار باتی ہے کہ آج تر کے علم سے دین ہے تو وہ تب حال ہے اور بیدار ہے تو اس کے جواب بلاحد اللہ کی مستری سے بچے تم کا اس کا جواب میں لکھ گیا ہے تو بلا فرماتے ہیں کہ تیرے رومی فرماتے ہیں آگے سے ایل مرا بر تن مارے بولمرا بر دل زمین یار ایلن کو اگر بدن پر مارو گے بدن پر لگاؤ گے تو یہ سانپ ہے اور کو جو دل پر اگر لگاؤ گے تو یہ پھر جو ہے برابر دل زمین یارے یارے پر یہ دوست اور یار چشم بینا سے جاری جو ہے خون چشم دینا سے جاری جو اے خون علم آگل جارو زبون، علم بد دل گنی یار بل مرا بد دل گنی یار ب بسمنی مارے بو را بسمند مارے بو ہمارے جو شاہ انگریز داغی ہم چلاتے تھے جن سے ہمارے بنانے کو کھلاپت ملی تھی اپنی گھر والی کی وفات ہو گئی دو بیٹے تھے ان کو کچھ کاروبار وغیرہ کر کے ان کو اپنے کھڑا کر دیا اور اس کے بعد گھر سے نکل کر کے ساتھ سب گھر واپس نہیں ملے ساری زندگی الگ اسے میں نکل گئی ساری زندگی یہ رائے گڑ گمر کچھ منایا تھا تین جھونپڑے ہوتے تھے مجھے یاد کچے جھومبڑے تھے اور پھر ایک مسجد بنا دی تھی اتنی مسجد بنائی تھی کسی آدمی نے بنا کر دے تھی اسی جھونکڑے شاہ سال کے بنے ہوئے تھے میں لنگر ہوتا تھا کھانا کھلاتے تھے اور ایس میں بیٹھتے تھے ملتے تھے ایک فیصلے منوان پڑتے ہوں گے کیا بات نہیں کرنا چاہتے اس کے بعد پھر جو ہے تو اپنی کسی بات کی فیف کرنا اور کھانا پینا لباس کپڑا رہائش کچھ ہوگا کیا ہوگا کیا کسی بات کی فکر نہیں تو سچ بات یہ ہے کہ اگر اللہ کے لیے خالص ہو جا تو اللہ تو بارک ساری چیزوں کو پہلے تعریف کر دے گا سوا کیا ہمارے یہاں پر یہ پرانے یاد ہوں صاحب سے بڑے عجیب صاحب کو, پر کو یاد ہے جی ہاں بالکل تو بڑے پرانے آدمی تھے پاکستان کی تاریخ میں کام کیے ہوئے علاقوں کے نام لوگوں کے نام سب ان کو یاد تھے یہ پاکستان کی تاریخ تو انہوں نے فرمایا کہ میں وہ برن گارڈن میں شاہ صاحب کے پاس حاضر ہوا شاہ صاحب کہتے ہیں میں کیا صدی کی خدر کی چادر لے کر گیا ہوا تھا شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بہت چادر ہے بہت خوبصورت چادر ہے بہت پسند آئی ہے مجھے کہتے ہیں دکھ رہے رہتا ہوا جا کر بھی ہمارے یہاں تھا کیا خر بٹھا رہا اتنی تاریخ شاہ صاحب بیٹھی تو چادر ہدیہ دے دی تھی دیا تو آتے کہ شاہ صاحب نے اتنا قیمتی کا دیا کہ مجھے صرف شا شاہ صاحب معمولی چادر کر لے کر مجھے اتنا بڑا ہدیہ دینا چاہتے تھے ایک آدمی میں تھے آدمی ان کے پاس آئے نا شاہ صاحب بیٹی کی شادی ہونے والی تھی شہر بنایا تھا تیس ہزار کا شہر تھا آپ صبح شاخ کے بادہ کر دینا کو دعا مانگی کہ بندہ میرے پاس آیا اور نقصان ہو گیا مدد کا تو مدد فرما کو دعا مانگی کہ صبح کے قریب ایک آدمی آیا کس بڑھے آیا کیا آپ صاحب یہاں پر ہوتے ہیں کہاں یہ کہا یہ تیس ہزار روپیہ کہاں بالکل جب میں وادی آیا اس نے کہا کہ اٹھا کر میں تو تھوڑے دن صبح نا رال جی اللہ اللہ کن کتا اللہ اللہ اللہ تاکہ اللہ اللہ ہو جائے یہ بڑی حد بات ہے اللہ کی قسم یہ بات ہے جاتی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمتہ سب کو قبول اس Ich würde